اور ہم کسی جان کو اس کی وسط سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے ہر ایک کی اپنی ایک پیس ہے اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی قوتوں کے مطابق اس کو ملنے والے وسائل کے مطابق اور اسی کے مطابق اس کا حساب ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے انعام اعمال میں سب پتہ چل جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا ہے جس میں ایک ایک حرکت ایک ایکشن ایک ایک ایک ایک ایک لگاتا ہے کہیں تو وہ بھی اس کا پرنٹ لگ جاتا ہے اور لوگوں پر بہرحال حال ظلم نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں وہ اپنے یہ کام کیے چلے جائیں گے یہ جب تک کہ ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں مترفین کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ لوگ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر دنیا میں فساد اور ظلم کے روش پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کی وجہ سے قوموں کی پکڑ ہو جاتی ہے اور جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے اب بند کرو اپنی فریاد و فغ ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے یعنی سننا ہی نہیں چاہتے تھے حق کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے تمہیں اتنا بھی پسند نہیں تھا کہ وہ تمہارے کان کو ہی ٹکرا جائے اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں ہی نہ لاتے تھے یعنی اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنے علم کو اللہ کی اس کتاب کے اوپر رکھتے تھے اور پھر اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے سامر کہتے ہیں اس کو جو رات کے وقت بات چیت کرے گپے ہانکے کس سے کہانیاں بیان کرے تو اہل مکہ کا اس دور کا بھی یہی دستور تھا کہ راتوں کو خیمے لگتے اور لوگ بیٹھتے اور باتیں کرتے کہانیاں سناتے ایک دوسرے کو اور پھر حالات حاصلہ پہ تبصرہ ہوتا جس میں سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمیشن اور آپ کی دعوت کے بارے میں بات ہوتی اور آپ کا مزاق اڑاتے بیٹھ کر اور آپ کے طریقوں کے اوپر تنقید کرتے تو یہ, یہ سلسلہ اس دور سے جاری ہے افلامی القول تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا کبھی سوچا نہیں کہ وہ کس کے اوپر باتیں بنا رہے ہیں کبھی انہوں نے قرآن کے اوپر توجہ کی یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی یعنی کیوں انکار کر رہے ہیں انوکھی بات تو نہیں یا فطرت کے خلاف تو کوئی بات نہیں وہ کہہ رہا ہے یا عقل کے خلاف تو کوئی بات نہیں یا اپنے رسول سے کبھی کے نا تھے انہیں پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے یہ تو چالیس سال ان کے بیچ میں رہے ہیں کوئی ان کے لیے انجانے شخص تو نہیں تھے کہ وہ اس سے بدکتے ہیں یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے اصل مسئلہ اور اصل بیماری یہ ہے کہ حق کو نہیں تسلیم کرنا چاہتے کیونکہ حق ان کی مرضی کے خلاف جاتا ہے اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کی مرضی کے مطابق اپنا دین بدل دیتا تو یہاں فساد کے علاوہ کچھ نہ ہوتا نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں یعنی قرآن اصل میں ہے کیا فی ذکر اس میں تمہارا ہی ذکر ہے تمہاری ہی باتیں تمہاری نفسیات اور تمہاری سوچیں اور تمہارے ہی معاملات اور تمہارے ہی فائدے اور ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ مو موڑ رہے ہیں یعنی قرآن کو چھوڑنا قرآن سے دور ہونا دراصل اپنے آپ سے دور ہونا ہے کیا تو ان سے کچھ مانگ رہے ہو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے یعنی پیغمبر دنیا کے لالچ میں اللہ کی بات نہیں بتاتے کہ ان کو بوجھ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری آ گئی ہے تو آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں مگر جو لوگ آخرت کا نہیں مانتے وہ سیدھے رستے سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں ولو رحم اگر ہم ان پہ رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہت جائیں گے اس اشارہ ہے اس قحط کی طرف جو مکہ والوں پر ڈالا گیا تھا تاکہ وہ سیدھے ہو جائیں لیکن جب ان پہ تکلیف آئی تو انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے لیکن جب تکلیف دور ہوگی تو واپس اپنی پرانی ڈگر پہ پر آگے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نازی اختیار کرتے ہیں البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یہ کا تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی سوچنے کو دل دیے گلی لما تشکرون مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے کہ میں نے تمہیں اتنے بہترین ذرائع دیے اتنے بہترین آرگن دیے کہ جس سے تم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو لیکن ان سے صحیح کام نہ لے کے دراصل تم ناشکری کر رہے ہو یعنی بہت سے لوگ آنکھوں کانوں سے بہت کچھ کرتے ہیں بہت فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن سب کچھ سیکھنے جاننے معلوم کرنے کے باوجود بھی اگر خالق کو نہیں جانا جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ایسا اگر ہم سو طرح کی تحقیقات کرتے رہیں مثلا ایک سیل کے اندر کیا کچھ ہے اگر اس پر کتابوں کی کتابیں بھی لکھ دیں لیکن یہ نہ جان پائیں کہ یہ بنایا کس نے سب کچھ تو گویا انسان نے اپنے ان آنکھوں اور کانوں کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اگر اس کو نہیں پہچانا تو گویا کچھ نہیں پہچانا یہی نہ شکریہ ہے مثلا اگر کوئی شخص آپ کے لیے کھانا بنا کے لائے اور آپ اس کھانے کو تو اپریشیٹ کریں کہ کتنے مزے کی چیز ہے کتنا اچھا ٹیسٹ ہے کتنا اچھا کلر ہے فلیور بہت اچھا ہے خوشبو بہت اچھی وغیرہ وغیرہ لیکن ایک دفعہ بھی یہ کہ بنایا کس نے اس کا شکریہ تو یہ ایک ناشکری کا طریقہ ہے کہ انسان صرف اس کا فوکس اس مادی چیز پر ہو اور جس نے وہ دی اس کی طرف توجہ نہ ہو وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے گردش لے نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے کہہ چکے ہیں یہ کہتے ہیں کیا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے یہ تو محض افسانے ہیں پہلوں کی کہانیاں ہیں ان سے کہیے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یعنی کس نے پیدا کیا ایک انسان کی تخلیق میں کیسا حساب کتاب انوالوڈ ہے انسان سوچ نہیں سکتا یعنی ایک مثلاً دو آنکھیں ایک بیلنس طریقے سے انسان کے فیس پر ہوں کہ دیکھنے میں کوئی اس میں فرق نظر نہ آئے دو ہاتھ بالکل ایک سائز کے اسی طرح آؤ پورا جسم ان سب کی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح ہوتی ہے اور جس اندھیرے میں اور جس پرفیکٹ طریقے سے یہ سب اتنا حیران کن ہے کہ میریکل سے کم نہیں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں وہ بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ سب کچھ خود سے نہیں ہو رہا اس کا کرنے والا کوئی ہے اور جب تک انسان اس اسٹیپ کو یا اس منزل کو عبور نہیں کرتا اس سے آگے نہیں جاتا یعنی صرف چیز نہیں چیز کے بنانے والے کے بارے میں نہیں سوچتا اور اس کا حق نہیں دیتا اس وقت تک اس کی کوششیں ادھوری ہیں وہ فلا اور کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا پھر وہ کہتے ہیں ہم نے یہ باتیں بہت سنی ہیں اور یہ پہلے لوگ بھی یہی کچھ کہتے رہے ان سے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی کہا پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے اہل مکہ جو تھے وہ کم از کم اتنا ضرور مانتے تھے کہ یہ سب بنانے والا اللہ ہے اس کو خالق مانتے تھے لیکن اس کے بعد معبود نہیں مانتے تھے ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے پر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں کھلے اور چھپے ہر چیز کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں تو ان پہ لائے ربی اے میرے رب فلا مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب میری قوم مانتی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ناراض ہو جائے اور تیری ناراضگی اگر ان پہ ٹوٹی تو مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن سے تو ناراض ہو مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کرنا وہ انری مَا ادم لَقَادِرُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں یعنی وہ آزاد دور نہیں ہے وہ سامنے ہی آ جائے گا لیکن یہ لوگ ابھی ہوش میں نہیں آ رہے اس وقت تک آپ کیا ادفع باللتی ہی احسن برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سب سے اچھی ہو جو سب سے اچھا طریقہ ہو بہترین طریقہ ہو اب آپ دیکھیے کہ قوم انکار کی آخری حد کو پہنچی ہوئی ہے کسی طرح نہیں مان رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ صبر تحمل سے کام لے ان کو بھی اور موقع دیں آسن طریقے سے بات کریں بالکل اسی طرح جیسے مسل السلام کو جب فرون کے پاس بھیجا گیا تھا تو دو باتوں کا حکم دیا گیا تھا ایک یہ کہ نرمی اختیار کی جائے قولا الہ قولا لی لینا ید کرو او یقا شاید وہ نصیحت پکڑ لے یعنی فرعن جیسا شخص بھی اگر دل سوزی کے ساتھ بات کی جائے گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا وہ بھی مان لے گا اور دوسری بات یہ کہ حق صاف صاف پہنچا دیا جائے یعنی بات درست کی جائے اصول پر مبنی ہو لیکن پریزنٹیشن اچھی ہو بات کرنے کا طریقہ درست ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے لیکن افسوس یہ کہ آج عمومی طور پر جب مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے تو لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے بلکہ تمام پیغمبروں کی سنت کے خلاف ہے فرمایا جو کچھ وہ باتیں بناتے ہیں آپ پر وہ ہمیں خوب معلوم ہے کیونکہ جب کوئی باتیں بناتا ہے تو انسان کو غصہ تو اسی وقت آتا ہے نا اور اسی وقت جواب دینا چاہتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی اور اگر اس وقت غصہ آئے تو کیا, کیا جائے وہ شاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں کیونکہ شیطان ایسے موقع پہ کام خراب کرتا ہے بالکل ایک سچی اچھی بہترین بات کو جب ایسے انداز میں بھونڈے طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بات تو وہیں رہ جاتی ہے ایک اور ایشو کھڑا ہو جاتا ہے ان ریلیونٹ چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہوں, وہ یہ دیکھتے کس نے کس طریقے پہ بات کی وہ طریقہ قابل مواغذہ ہو جاتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کبھی بھی یعنی ایسی کوئی ایریٹیشن ہونے لگے تو بھی خود کو کنٹرول کرنا اور وہ ہوگی شیطان کی طرف سے اور شیطان کے اس وقت اس کے لیے آپ اللہ کی پناہ لے لیں دعا مانگ لیں کیونکہ غیر دشمن ہے اور ان سین ہے دیکھا بھی نہیں جاتا ہم اس لیے یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کی بات سچی ہے اور ہم اس کے اثرات محسوس کرتے ہیں اپنے اندر جب کوئی ہمیں ستایا تو ہمیں غصہ آتا ہے تو ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے جو شخص اللہ کے دین کی بات کسی کو بتائے پھر وہ غصے میں آنے کی بجائے اللہ تعالی سے دعا کر کے اور شیطان سے بچنے کی اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینے کی فکر کرے یعنی اللہ کی حفاظت میں دے اذا جا موت یہ لوگ اسی طرح چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کول ارب برجون اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں کیوں لا الم السالح شاید کہ میں اچھے کام کر سکوں ہو سکتا ہے کہ اب میں نیک عمل کروں یہ صرف انکار کرنے والوں کا حال نہیں ہوگا یہ ہر شخص کی تمنا ہوگی کہ جب اس کا وقت ختم ہونے لگے گا وہ چاہے گا کچھ وقت اور مل جائے بالکل اس طالب علم کی طرح جو اگزام لکھ رہا ہوتا ہے تو جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اور ہو تو میں مزید بھی لکھ لوں آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا دیتے اور غیر ضروری غیر اہم امپورٹنٹ چیزوں میں زیادہ وقت لگاتے ہیں چیزوں کی طرف سے غافل ہوتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ارجنسی کی کیفیت میں رہتے ہیں یہ بھی ارجنٹ ہے یہ بھی ارجنٹ دنیا کے سارے کام ہمیں بہت ارجنٹ لگتے ہیں اس ارجنسی میں جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے مثلا نماز تو اس کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں یا اس کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اب جب انسان کے پاس موت آئے گی اور انسان کو ہر روز تھوڑی دیر کے لیے اس کیفیت میں جا کر سوچنا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا جو میری زندگی کا آخری دن ہوگا میں اس دن دن کیا کرنا کرنا چاہوں چاہوں گا جو اس دن کرنا چاہوں گا وہ میں آج کچھ کر اگر وہ سارا نہیں تو اس کا کچھ حصہ ہی کر لوں کیونکہ یہ حسرت انسان کے اوپر آنے والی ہیں کہ اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں کوئی اچھا کام کر لوں فیما ترخت جو میں چھوڑ آیا دنیا اس میں جا کر کل ہرگز نہیں انہا کلی متن ہوا یہ تو بس ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں کوئی حقیقت نہیں اس نے کرنا کچھ بھی نہیں کیونکہ دنیا میں مرنے سے پہلے انسان کو بہت سے اللہ تعالی ایسے تجربات کرواتے کہ وہ بالکل موت کے قریب ہو کے آتا ہے ہر انسان کسی نہ کسی حادثے یا کسی نہ کسی بیماری کسی نہ کسی مشکل میں اس طرح ایک دفعہ آتا ہے زندگی میں کہ یوں لگتا ہے کہ بس اب بچنے والا نہیں اس وقت ہر انسان یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب میں بچ گیا تو میں بہت کچھ کروں گا اچھا ہم پھر صرف ہم سب ہم ہی جانتے کہ وہ وقت اور وہ مشکل جب چلی جاتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی آتی کہ انسان پھر رجوع کرتا ہے یہ کئی دفعہ کے تجربات کے بعد آخری بار جب اللہ تعالی فائنل ڈیسیجن بھیج دیتا کہ اب مزید نو مور چانس اس وقت انسان پھر تڑپنے لگتا ہے وہ کہتے نہیں اب میں ضرور کروں گا حالانکہ اس کا وہ وعدہ بھی پہلے ہی وعدوں کی طرح تو اللہ تعالیٰ مزید کوئی اب مہلت نہیں دیں گے وہ مموراً اب پیچھے نہیں پلٹنا آگے جانا اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ خائل ہے قبر کی زندگی کہیں یا برزخ برزخ کا لفظ چاہیے فارسی کا لفظ پردہ سے ہے یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے اب جو قبر میں ہیں, اس کے کیا احوال ہیں اس پہ کیا گزر رہی ہے دنیا والوں کو نہیں پتا اور اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائے مرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اللہ یہ کہ جو نیک روحے ہوتی ہیں, بعد میں کوئی اگر نیک شخص مر کے ان کے پاس جاتا ہے تو وہ دنیا کی خبریں ان کو ضرور دیتا ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ پیچھے والے کس حال میں تھے ادر وائز دونوں کے بیچ میں ایک لائن ڈرا ہو جاتی ہے اب اگلا مرحلہ سور پھونکنے کا ہے قیامت کا دن آنے کا جب سور پھونک دیا جائے گا تو جو زندہ لوگ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے فلا انصا ببئی اور جو مر چکے ہیں پہلے سے وہ بھی اور پھر جو اس دن مریں گے وہ سب ایک اور سور پھونکنے سے اٹھا کے حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے وہ دن ایسا دن ہوگا جب ہر شخص اکیلا ہو جائے گا بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں اکیلے آئے فلا انصا بابئی سب رشتے داریاں ختم دنیا میں جب کوئی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے کسی پہ کوئی حادثہ آ جاتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں غمی خوشی کے موقع پر رشتے دار حال پوچھتے ہیں آ نہ سکے ٹیلی فون کرتے ہیں اور طریقوں سے خیال کرتے ہیں کیئر کرتے ہیں اپنا کنسرن شو کرتے ہیں لیکن آخرت کا دن ایسا دن ہے کہ جس میں ایک دوسرے کو اول تو دیکھنا نہ چاہیں گے کوئی نظر آئے تو بھاگ جائیں گے اور ویسے بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے کوئی رشتہ داری دوستی کام نہ آئے گی ولایت سالون اور ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ کسی ایک مشکل میں کھڑے ہیں تو اٹلیسٹ ایک دوسرے سے اشاروں میں ہی حال پوچھ لیتے ہیں. وہاں کوئی اشارہ بھی نہیں کرے گا فمن فکولت موازین اس وقت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے یعنی جس کے احمد نیک احمال وزنی ہوں گے زیادہ ہوں گے فلا اکم المفل یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یعنی سورت کے شروع میں بھی فلاح کی بات کی گئی اور اختتام پر بھی کہ कि فلاح کس کے حصے میں آئے گی نو اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے فلا اکلین خصر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا نقصان میں ڈالا پی جہن مخالدون میں ہمیشہ رہنے والے وہاں انسان کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا اس بنا پہ کیا جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کس کا بچہ ہے کون کس کا رشتہ دار ہے کون کس کو جانتا ہے یہ چیزیں وہاں میٹر نہیں کریں گی ہر شخص سے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اپنے ہاتھ میں کیا ہے وہ اپنے لیے کیا کر کے آیا اس کی کوششیں کتنی ہیں اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا حال کیا ہوگا تل فاہج النار آگ ان کے چہروں کو چاٹ جائے گی یعنی ساری سکن اوپر سے اتر جائے گی اور وہ کھوپڑیاں سی نظر آنے لگیں گی وہ کاہون اور اس میں ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے یعنی انتہائی ہے اور خوفناک قسم کی شکلیں ہوں گی جن میں انسانوں کے جیسے دانت باہر آ گئے ہوں حضرت عبداللہ بن مسود سے کسی نے کالح کا مانا پوچھا تھا آپ نے فرمایا کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی جیسے بکرے کی سری بھونی جاتی ہے وہ کالی بھی ہو جاتی ہے اور دانت باہر آ جاتے ہیں جاتی ہیں یہی حال ہو جہنمیوں کا ہو جائے گا کہ شکلیں بگڑ جائیں گی اس وقت تم سے ایک بات کہی جائے گی کیا تکن تن آیاتلا کم کیا میری آیا تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی وہ تم تک بون ان کو چٹلا دیتے تھے ان کو مانتے نہیں تھے سیریسلی نہیں لیتے تھے تو وہ اقرار کریں گے قالو ربنا غلبت کہیں ربنا ہمارے رب ہم پر ہماری بد بختی چھا گئی ہم بدکسمت لوگ تھے وہ کنہنا قوم وال ہم واقعی گمراہ لوگ تھے ربنا اخرج ناما اللہ ہمیں اس سے نکال دے فن ادنا ف انا ظالمون اگر ہم پھر ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کو لکھ اسی میں پڑے رہو دور ہو جاؤ ولا تو کلیمون اور مجھ سے بات بھی نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کمیونیکیشن بھی نہیں رکھیں گے ان کی بات سنیں گے بھی نہیں اور وجہ بتائیں گے کہ تمہاری اشامت کیوں آئی ان کا نفری قمن ابا کیونکہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا, جو کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے معاف کر دے ہم پہ رحم فرما وہ انتخیر اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے تو تم نے ان کا مذاق اڑایا ایمان لانے والوں کا بخشش مانگنے والوں کا مذاق اڑایا ان بکری، یہاں تک کہ ان کی زد نے میں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں یعنی ایمان لانے والوں کی مخالفت میں تمہیں اتنے آگے چلے گئے کہ میری آد بھی بھول گئی تمہیں وَقُنْتُمْ منہم تَدْحَكُونَ اور تم ان پر ہستے رہے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُو آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا کہ انہم ہم الفائزون کہ وہی کامیاب ہیں وہ پار لگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کال اکم لبس تم فی یہ تو بتاؤ زمین میں کتنا عرصہ ٹھہر کے آئے کتنے سال رہے کالو لب یوم کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑا سا وقت اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی ساٹھ ستر سال کی زندگی بھی ایک دن یا دن سے کچھ کم لگے گی یعنی ہم یہاں جسٹ فار اے ڈے ہے کسی بھی جگہ پر اگر ہم جاتے ہیں مثلا کسی پکنک پہ جاتے ہیں کسی کام سے جاتے ہیں اور وہاں پر کنڈیشن فیوریبل نہ ہو تو ہم کہتے بس ایک دن کی تو بات ہے یہاں کون سا رہنا ہے یہ گھر تھوڑی گھر تو کہیں اور ہے ابھی چلے جائیں گے صبر سے کام لو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بھی بس ایک دن کی تو بات ہے اس میں اگر کچھ مشکلیں ہیں بھی تو صبر سے کام لے انسان اور اللہ کی اطاعت سے نہ دور ہٹے تاکہ کل کی زندگی میں جو کامیابی ہے اس سے محرومی نہ ہو قَالَ كم الارض عدد قالو لبثنا او بعد يوم ارشاد ہوگا تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو لن کم کم تم تو کاش تم جانتے ہوتے کاش میں وہاں سمجھ آ جاتا کہ زندگی چھوٹی ہے اف ہسب تم ان خلق نا کم ابسن کیا تم سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا تم بس صرف کھیلنے کے لیے یا ایک انٹرٹینمنٹ کے لئے یا صرف انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں رہ رہے تھے یا ایسی مصروفیات میں مشغول تھے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا اب بس کہتے اس کام کو کہ جو بس اسی وقت کیا جائے اور اس کے بعد وہ جس کا کوئی ریزلٹ نہ ہو جس کا کوئی آؤٹ کم نہ ہو تو ہم نے زندگی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس کا کوئی آؤٹ کم ہی نہ ہو وہ ان لا الرجا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں یہ سوچا تھا تم نے فتح اللہ الملک الحق بس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہوا رب العرش کریم مالک ہے عرش بزرگ کا عزت والے عرش کا وہ میڈم اللہ اللہ آخر جو اللہ کے سوا کسی اور کو الا پکارے لابرحان الہو بھی جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا ان حقیقت یہ ہے کہ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے سورت کے شروع میں بتا دیا گیا کہ کامیاب کون ہوں گے اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ناکام کون ہوں گے کون کامیاب نہیں ہو سکتے اب یہ دونوں طریقۂ زندگی ہمارے سامنے جس طریقے کو انسان اختیار کرے گا اسی کا انجام اس کے سامنے آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرنے والوں کا مذاق اڑائے اور کل وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے اچانکل سے ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے وہ قل آپ کہہ دیجیے رب ورحم، اے اللہ معاف کر دیجئے رحم فرمائیے وہ انت خیر الراہمین اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قصور ہو گئے تھے تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ سبحان تعالی تعالیٰ اپنے حبیب کے حق میں استغفار اور رحم کی دعا پسند کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے لیے یہی مانگنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ستر سے سو بار استغفار پڑھتے تھے حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گنا معاف ہو چکے تھے اور آپ غلطیوں سے پاک تھے لیکن اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے اس حکم پر عمل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے